مقصودی جواز و بے جواز تجی پھر بالبالدا ذی حقوق للحقوق الضعفاء فارن حضور فقاء من بعد بذل حی فعل بقد مجنیک حتان جائزن حتاس وحاج داخل شبه سما کے و مفصولہ بدسو ہو کی صلی اللہ علیہ وسلم اربان کامل بل حدیث مخم ثابت نہ عابن بن حنفی نے کہا ثابت بن سابون نے چاہی سفر میں چلے۔ عابن بن تو ساب اور کہا ثابت بن ثابت نے کہا وہ مقام کے جینے سے لوغی سفر منت کرنے۔ نہ وہ چفادی کی قراٹی میں دران کیئی۔ احتصار کے لگا تے تو۔ اا بذر حلیفہ پر ہاتھ ہیں ابوذر حلیفہ کے دورا هو تو بیا حل بل جتور برح ادب انا واستوت بها الله دا دليل دے شفاعت و معارف اسلام مقام حرام اور حناب در ذکر ذكر جو مقام صراط ہے ہدایت کی تعلیم تربیت و استوا تک صدر ناتے حل تربیت و یل لبد یہ حضرات نے بل جتور بلاد خانہ ہوا بلاد خانہ اگے بنا کے چلا ہے نانا کے مالک انا نئے دوروں چلا تھورا دین مدینہ شہر کا چلے لگا چلے لگا جہر قولیٰ تشریف ان ان السينمارين قال صلى النبي وسلم بن معيه اور اربعان والعشرى بذل حري بتركاتن وسميتهم ماورديو الصحابونا كم صحابه چاہے قائلین يسكون بهم اجمعين چه جی چاہے والے فدی ها عمر بن مرو مذاش چه جی ثبوت الخيران افضليه الخيران ودارنگي كون النبي صلى الله عليه وسلم قائلن ذلك نور الادر یس رخون خلاف دا بہتر والا, والا, والا تقسیم دے ان سرخونا بہ با یوبر کے چقد حج ورا بر پھر کے جاریندہ توضیحاریکن داد و دا او تاسفن یعنی کہ یہ جیسا بھی دین لازم کج رہی دکنا ازلی وجہ دا تعویض کہ تاسف کے جدید مسلک دا خلاف ورزی کیدا جیدی اب افضل سو افراد کیدا مثلا ستر روان دا کہ ابلن افراد دے خیراں دے کہ تمام تو نے تو ان سمدوا کلیمات ناول تربیز نصیبی اکثر خر کی غلط ہوئی جائز دے من دھوپ دے بنا فیادت <عنى> لیکری تل کلک لب لبا شری کر لب ان الحمد ان الحمد خطا ذل الراجع راجح ذیل ذکر کہیں ان الحمد والنعمه لك والملك لك لا لك لا شريك لك او قل الملك لك نادر مكم ان الحمد والنعمه لك والملك بعضك لك است بعضك نستری ان الحمد والنعمه لك والملك او کجلا کنا بعض رسو کنشری ان الحمد والنعمت لك والملك فبديعك وقدر وان الملك اضعته برم وقضى شاريك لك لا شاريك لا شاريك لك لبيك ان لا شاريك لك نتلور وقض مصنون ترقاد بني سرور وقس الحمد والنعمت لك والملك تکرار دبل کر رہے یا خبان البابینو اور لبب لکن آغا معمود دفل قصد مزدر دی کرشو حضر دفل مشو او حضر دفل مشو اور تجلید را گئنو لب بیک اور دس جمل تقرار دا تقرار دا فارتا کی اندنا باری دری معلی سنور معلی تقریباً کئی دا تلبی کی یو چدا محفوظ دے دا بالمکان اذا کام بی ہی لب بالمکان اذا کام بی ہی. مانا دار لبب کو کی منک قائمۃن باء اقامتن قائم او دائمم قائم او, دائم او بیا بیا مانا دار لبب نہ قائم او یتم منک اقامتن درب مدار کا اے توجاه دار کا دماغ قرصہ لفرم خامخے اے فرمانات توجہ راز والادار لبیک اللهم ربک اتوجه الی باذک و جائے گا اتجاهن باذ اتجاه ما را متوجب صاحب توصا کا بی داری تبیا بیا متوجب صاحب توصا داد تبیا بیا دریم جتا ما فوجل امرات لبته تنانا محبذون کے سفر دو خندسن محبۃ للزوجہ امراقم لپتن اے محبۃ للزوجہ رومانا محبۃ راضی حاصل دار معنا لبیک اللهم لبیک یا لا منکم صالح عبادۃ و ذکر بیا بیا احبب بعد حبۃ منکم صالح عبادۃ و ذکر بیا بیا منکم صالح بعد بیا سنورم محفوظ ذ الحبیبن لغابن او حبیب لبن اے مخلصن ان فماراض اخلاص را دی بول الالب ان فی ذلک الذکرار و تلقا مخلصی مانادار لبیک اللھم لبیک خالص کوم خبل عبادت و فلدا سالف ر بیا صرف او صرف سادات او صابدا سید صاحباں بیا بیا لبیک اللھم ربیکا خالص کوم پر عبادت او دار سالف ر بیا بیا میں صرف بھی پکن باندې پیش حجان احبنا الاول طرفه اللي في المران سوف بعلك او طريقم شدا يا الطريقه طرف الزر ادري وقف عليك سنتي لبيك اللهم لبيك يا وقف لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك ان الحمد والنعمه لك والملك حضرمت قبلا شاریک الگ موزیکل کی فتحہ او قصدا جائزہ فتح بنا برتانیلا فتح بنا بجے چدب ایک ان الحمد والنعمت لك ما سبق الفراند ما سبق الفرا استاد امیدارم او استاد ہے صدا نشر ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لك حمت او نعمت او سلطانہ تور صادفار دی دیوجنا ساتھ אביداریکوں اسی سال تا ابتدار مشتے دین دے این دے چ داو جملہ مستنفه چھ بہا ظولا مستقل جملہ مش زان مستقل مقاصد اللہ مستقل جملہ ان الحمدا و النعمت نکا و الملك لك یقینا حمد دی توصیف بے صفات الكمال دے و نعمت رشانات صاحب اختیار کی رسال دی او سلطانہ تر چاراں تو سال دام کے دیکھی جی پیسر ملکات الحمد مشہور لا شریک لکم نثریت صدار ست از بارات المقصدم ذی عبادت و تعبیداری ادیو جنا حاجت ہے بداوی جس حاجت سے پردے کو بے نفین حبن خلاف کی نخل حب نبی ایمان کی اهلا بیت او یکرام کے جو صاحب آمد کو خالص پر چمر بید موجی شرکی کن سر ولا شریک لکم موجی شرکی لا شریک لکم نثریت سدار ست لب شری کر بابا تعالى بات نزله وتجلي خلل على الضابطه و اذا درسنا قال الله عليه وسلم هذا قوله المدينه كسوره ايضا لغه من لغه من القدس المقصود الترجمه قبل الهلال الحمد لله والسبحان الله والله اكبر قبل احرامنا قبل الهلال ذکر اللہ الحمدللہ للہ اچھا جی ابھی کیجی امام سلام اتیان بتسبیح کرے دے ہاں نمیانی ذکر کر کئی ہاں دا کلام انوائے دائے و ضعیب کلام دے و صدرہ سادر چیزے با دا سبب دادے معرفت مذہب سمائے با سیزے و تمہارب دے دا مصد احناو فطلبے کی دار چلان کسو من طبیعت رسول اللہ صرف شیعال یہ مقرد ذکر شاہ طبیعت رسول اللہ لطبیعت اللہ علیہ وسلم لبے واجب ذکر آخر قائم مقام ہوئی واجب بحرام کی فکم دا حج قلعبت فیه من النیت احرام بدون النیت احرام بدون النیت انسی کی البتیار تلبیہ فتی کے ضروری دا یہ میں سلاسہ ذکر کی جئے تلبیہ فتی کے ضروری بالحج یا بنانگل کی دا مستحبت کو نتقونے کی نفس سنیت امکافی نفس سنیت فتی کے نکام نہیں کرتا کپنور عبادات نفس سنیت قلبی کافی کی, کی, کی, کی لابت فیه من رقول امن رقین کی تقریباً سرور مذاہب لکھ کر کئی مشہور مشاہبی سنت کا پتنگ سے سیب جی انہوا انہا واجبتا طلبی واجب تا خطر سیتم نازمی کیلک خبتابیی منتصب کو موالکتا ہے اما بحانی خطر درہیم چیزا واجب تا طلبی قائم مقام مشتر چالک پیز دے جسو دے یا قول دے یا دکرہ کر دے لکھا صاحب اللہ علیہ گئی نہا جگوشا رکن مسلب دے حاصل گئی دا نتاجب تاریس امام بخاری آمد سوچے اسر رواجب نے سنت بھی لگشوا فی اوہاں حماحنا بلا اگھیب آن رات نکھئی امام بخاری چھواجب بھی خود صرف قائم اقام آخر من آگب آن رات بھی حلال کی اسر رواجب نے سنت تحمید و تحمید و تکبرن احلال اندیم آزا حسن مقیل احلال رت مقصد مقصود سر قبل التلبیہ اندام الساحب نے صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ نمک کی الحمدللہ سبحان اللہ لا خبر استحباب حاضر الاسکار قبل التلبیہ اوزدین ازیاد راجح قول مرلہ شید احمد ان کی ہی لامی کی مقصود تیمہ بخاری اتیار فاسکاروں مانے چکم وارد تی فوقات متعینوں فحارات متعینوں کی کمروات کی کہ ذکر دا اذکار دے فوقات کی دا قدر رکوب پہ حالت کی یاد دکور دا خرور پہ وحوات کی دے مقامنا ناو اذکار وعائدہ فی اوقات المتعیتن فی حالت حالات المتعیتن حقیبانی بیٹان کئی اور دا فتوہم دا چساب اثابت دا مخیرواتنا لم یزنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلک بی حد تار مر جمرہ مکہ قبر لہلال غرض سے اندبرتو ہوں اذا مارمی چرمی ازرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے واضطا بینے فنور از غورات لکڑی دبا من قد کچھنا آوازکاری واردہ فی اوقات معجنة انتحالات معجنة باگئے من بلا سکی حاج سے قبل دہلال التحمید والتصبیع والتکبیر و قبل دہلال عند الرکوب لگا عند الرکوب دار آغید الحمدللہ اللہ حضور صلی عند رفوق در رکوب کی نکل چل چل چل چل مغانہ رضیخ فرمایا بہذا ہمہ کلام المکرنین الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللهم صل علی محمد و علی علی انا ہم نے جناب مولانا اسمعان قراتہ جنہاں پڑھا کے سنائی وانا کلاہ سنائی قراتہ سنا اللہ رسول بر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بالمدینہ اللہ رحمتہ کنا سمہ بات اپی حاج پہ تلکلہ فوزر حلیبہ کیا تازمہ جیز آخر شخص باقی سمارے کیمہ تازمہ جیزی آنال بیدا چیز ناقی بیدا بانے حمداللہ و سبح و کبرا حمداللہ و سبحان اللہ و قبار سمہ اللہ بحجم و عمرتن حزیر ماروی شنبی صلی اللہ علیہ وسلم قارنو او کم رواد کی جا حج ذکراتی صرفی ناوار اقتصار میں جائے بر رواد سمہ اللہ بحجم و عمرتن اشوافی بی مدی ت مجبر شوی دی یا ابراق افزار بی گاولا کی وی پران دو سے وی ترال پرے تم ما حل بی حج ماومت البیلد سالن انسل بی وانا دحا رب بی گ بی حج ماومت وحل الناس مہما انا خلق احرامت طرفی دارصل فنما اکثر رم ما قدنا مر الناس سبحان پر چمغارو مکیم ازمیت قدنا الک رار من مکیم ازمیت راور سی ہمارکو حلو چیزان حلال <سؤال> کی عمرو کی حتی آسانی متربیہ چشوہ آتا مورس آتا مورس یا متربیہ کی گئی آتا مورس دل حجی پاکی نیتر لیچی واری دکھ پڑے آتا بانی تیارے کی وخانو بکی مکتربیہ ویلے کی گئی وخانو بکی زکبی سفر شروع کی گئی دکھ دیتا یا متربیہ وی آتا مورس حد لگی چرال آتا مورس یا متربیہ آخد لو بل حج احرامتانو دقی مط انا حران النبي صلى الله عليه وسلم بدنا تنمي دي على ال نبي اذاك ابو الصوي ودير سروسوا طاسكي وتروسيو كم اوياكي حت سوا دوديش ادوسوا سرور ديش ادشوبنديش لمقام ادي كراج على ال نبي صلى الله عليه بعد كي راجي بيندر قداتنا نعمل الارض نبی رسالت پاک بعد اسلام کے امام چولاڑے میں وہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی کپشیں اللہ پاک نبی نے صلوات و سلام حضرت حضرت کی قربانی انا بعض الجن کی لاری میں وہم دیکھا ہزار عجیب اجن نے رجل مسابو قراون کے انا ایوب نذرجن مسابو قراون کے لیے چوغیرہ کے لیے من اهل حين ثواب غنچت کن راہلا یا تن بیوکنچتن راہلا اطراف ذکر شو محل <سؤال> احرام کی داد دلیل د موارک شو افیدے رحنا دا ہم نے بلخ سے تربیتہ بارے نہیں تھی مکہ چلے گئے دا کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ظرف سو تربیت تربیتیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اللہ علیہ مستقبل قبلہ و بارات احرام تڑھو لکھئے و تربیہ لکھئے جی محامت قبلی تھے مندوب دار کہ وہ عاجی معتبر سے گرانیت تڑی وقال مستقبل قبلہ سے پہ گودھ رہی گئی اوزاروہ کے معلق <تصفيق> وقال ممامر آلکان میں عمر ازاز فللل غضات بزیر حریفہ قلب اجیس سباہ ومکذر حریفہ مقام کیا مرم راہی لدی فروحلت عمر بوقا ابت اللہ عمر فراہی لیفو سالے خلبانے وابا چورشبائی فروحلت وابا چورشبائی فعالی قطع سم مرکبہ لبسورشبائی فعالی فعزست وطبیہی قلب اجیس چھت پر در ناقی اسکبر القبل قائمان وقام اجیس قبلیتا قائمان اسرانی معنی کیس مستویان قائم ہی دے. صفت بحال ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਬਲਾ ਤਾ ਮੁਹਾਮਦ ਪਰਸਾਨ ਬਲਤਾ ਚ ਵਲਾੜ ਬੋਨਾ ਕਦਨ ਕਾਇਮਤਨ ਵਲਾੜ ਬੋਨਾ ਕਰਦ ਨਕਰ ਸਰਵਾਦ ਗੁਰ ਹੈਦ ਸਤਵ ਰਾਹਲ ਤੋ ਕਾਇਮਤਨ ਉਸ ਤੰਸੀਜ ਹੈਦ ਸਤਵ ਰਾਹਲ ਤੋ ਕਾਇਮਤਨ ਸਲਾ ਵਲਾੜ ਜ ਕਾਇਮਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜ ਦਾ ਤਸੀਬ ਬਿਹਾਰ ਮਕਾਨਕੀ ਦੀ ਤਵੇ ਦੇਖੇਗੀ ਉਮਾਰਾ ਦਾ ਗਲ ਫੈਸਲ ਬਚੀ ਕਦ ਕਦ ਰਾਕੀ ਮੁਹਾਮਦ وملبي بي بتربي ورا استعمالا حتى عبد الحرم يبرس الحرام تسم يمذكو دابا مصدر اواصل ا امثال تربيه الجمهور عند رمي الجمره لكرا لما ذريم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رم الجمره العقبه هذا مصد عبد عام سم يمذكو به بصر تبلينا وقل مکید راتا بے بیت سر بے شروع کرنا یوں سکوں جو برزل حرم تو یوں سکوں آنی تلبیہ یوں سکوں آنی تلبیہ بد بے کردن تلبیہ نا نزم اصطردار ہے جہاں جی ما با امساق آنی تلبیہ حید دخول حرم دی حتہ ازا جا آزا خوا قلع چراغ ہے ذا تو آنی تلبیہ آنی تلبیہ نا کیا زمین ہے باہت ابھی ہی آنی تبہ حاج سب ترجمہ جی معمول بھی کملا نے حرام نہ ہوئی تو نے چھ بقاوی پر مجتہد تفصیلی کر چھو لیسلو راحتن صحیحۃ دعہ دی چھرا نے پال ورا کوٹ مینا سمے تیمرجن رح بابہ برا مسجد فضل صلی دا رکاتیں تو توجہ سن سمار کو فیض است تو راحتہ قامت الا حرم کر بیچ چھ سر راہ علی فن تھا کی دا والاڑو نہ حرام دیو تاڑ ترتیب ذریعہ میں ہے اھلال مستقبل القبلہ متو ہنس دے دیکھو تفصیل سے شری وذن متوجی الالمقام المدینہ من بدر مستقبل القبلہ ابنوی المدینۃ متوجی شلغت نا بین مگر و طرف ثم سمت به الى القامت الحرمہ اجنہ توجوا من المدینۃ المکہ او متوجی من القائم سوی مستقبل القبلہ علتا المسالم القبلہ فجرا ح طرف برا بابタリー میدان حضرات مولوی وابیہ الحسن محمد بن سماع قرات رحم علیہ حدیث ہر پانی نے حواله نرجائے طرحنا نیا بڑی وجہ کر دجائے نہ قرہ مت مولوی تنبیہ باپ بات مقامات کی ترویج سے اس سے باب ترویج سے باب تنبیہ کا لچرے کھو جے گی قواعد کی ہداشے جمع خبرنا کی دلل کا بیان ان مجاہد قول ابن عباس ذروسو دریا کے واسطو اٹکنے کی بار وجہ کہ محمد عبداللہ بن ابا محمد کے نام سے بند کرت نجات حاضر مجلس مذاکرات نجات اور فلا ابو قال مكتوب ہے نے دیکھ دیگر کے حال نجات جملہ خاص جانہ چنانچہ قال راجہ نے زمین دعنہ راجہ نبی نے صاحب نے کہا زمین راجہ نبی علیہ اج بعد ذکر یہ چن تاجدار راجے نے ویسے نہیں دی ارادہ یعنی اس میں راجے تجادل انہو قال نبی علیہ السلام ویلا عبارت حالات دار کی چمکوں بیان ہے کافر دعو دعو کا رسلو ظاہر فرمایا دار لے چ لپ دے قوم دستور کو دعوی کہ کافر یا بنابر حقیقت یقر كل هذه ایاک کہ صفات ائی ہے صفات کی دی گئی مکتوب بیان نے قادرن دیکھے ہوئے میں هندسر کی بندے دی مارے کافر قال فقال قال مجاہد ما وقار ابن عباس لقم اسما هو دا عجیب ما اللہ نے ادا کلام تدیس ترا سن دے ترا ہو میں نے یہ پدیے مذاکرہ ولاد مجلس کے دا جایبات تجمدی دا, دا, دا, دا جایبات نا حالت سزا دے ترچ دی حالت سزا ذکر مکتوب بیان ہے کہ دا عجوبہ ان در لرماتن تا عجبی مانند در در یک عجبه توکن درگان سوا عجبات مذاکر و ناغی فر عجبات کتاب مذاکر کتاب عجبا امر نبی السلام چه مکتوب بیان نه کافر عبد الله بن عباس چه داد جو مخ مانند در خبر عجبا امر ماور در تا ذکر لم اسماء الرمات كلام راجی کلام عجيب را ولکن بل کلام عجيب مورد در نه نبی السلام قال هوذ من را نبی گفتا قام اذا قال ولكنو قال اما موسى فكان ينظر الى انت مسارته امن الرسول قد اورما بتا اذا حضرا في الوادي يلمس كل قضيك فاکی تربیت ويدت تصوير الاعمال لك انس تجي مجد حجنك مضمون في الوادي ناراجنا اريت موسى الصلفي في القبر دا کی کی کی کی کی دل. دلالی مقصد دارت ديت وقت تصوير الاعمال ده بارد ترحي في الاعمال اذا حضرات حالت مسالے السلام کر دے جناب احرام بطریق اعزاء سے بھی احرام تری احلال کا معنی ہے احرام اصل رہا سے ذکر کے معنی امام بخاری رب الصون دیما ثمالی کی رب الصاد تلبی کی تلبیہ کی اکثر رب الصاد مطلقاً دیما ثمالی کی رب الصاد کی تلبیہ کی دیما ثمالی کی احرام کی ان کا احرام تلبیہ ہوئی ہوئی حدیث یہ کناں ذکر کو معالوں کو نو انتباہ کو کہ خدای امام بخاری معلو بھی کہے ہیں ہم مارا دہلال کہ احل لا احلات ما تکلون سراجی احل لا تکلم بہی دے مستحل اللہ اهلان الهلال رائنک منا درسمانی استاد اهلان الهلال وست الهلال كله یعنی کہ ہمانا تکلون سچی کہ ریت الهلال سچی كله من الزہور اس احلال کے معانی ظہور کا تا تکامل کے ظہور دے اورۃ الهلال کے ظہور دے لاٹو نے معنی دی دے ظہور نہ قال وسط حلل مطر خرجت معارض خروج والسلام دے وسط حلل مطر دوسرے کیا ہوا ضرورت و صار ما خرجہ من الصحاب داظ ظہور معنی کئی اللہ پاک اعلان سبحان اللہ قران کریم میں ہے اما النبی زیاد معنی محفوظ الاستہلال السبینین سے اللہ کا معنی دعوا سمراجی استعلال سے بھی صحبی اواز سबित بہین دے فضا کی کے چاوی نمازادہ کی دعائیہ کریمہ بنا بنی اماہیلن غیر اللہ بہی حق کلی محرام الا چوا اسنت گریز باگے بارے فارغ تعظیم دے غیر اللہ دے ہلال کا فسوت بن کلمات راضی و زوات بن راضی تے وجہ جو مارادہ کہ اماہیلن غیر اللہ بہی حق کلی محرام الا جواب ہند رو کا تو تو اسنت گریز باے میں سکی دا گڈ فلاری او دا جواب قانی دا, دا اواز حرام دے او حب کلیہ حرام دے جواب دے پغی ما فار تعظیم دے غیر اللہ او دا شاہد الہ حرام دا ہر وقت چیز حرام دے ما در قدم ممر دے ہر حر وقت چیز حرام دے جواب دے پغی ما فار تعظیم دے غیر اللہ کاگا ذمذباحات نوی او کل گین مذباحات نوی تے گڈوی کے چے دیوی بسنڈوی او کوگوی او کچری کی کچڑ پڑے جواری گانم می ونہ اسمانہ دار اوکم جو بہمانہ کینا با تفسیر بالمثال دے نو تفسیر بالمفہوم نہیں ترسین ونہ تاغدے شاد رضہ ذکر کی یا ان شو ذکر او تا تفسیر بالمثال دے نماز ما و بہا احلال نہ حجہ بہ معنی صبح نی عمل شاد رضہ ذکر ایندا تے خدے بلا معنی نہ روی نہ مفہوم نہ لے دا مسداف نے ما ماز و بہا کہ سے نماز و بہا دے اضا دے کلام مفسر تفسیر بالمفہوم پی کلا بل مزدا کا دو سوات دور اس کی روان دے اور دو سوے اوکم سروے کے حجنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطرم در بیر صلی اللہ علیہ وسلم وحجت الویداء کی فہلالنہ بعمرتن احرامت وطمق دو عمری زاکم کی معتمیرین فہلالنہ بعمرتن زا قدام دو جملی دو معتمیرین فہلالنہ بعمرتن احرامت وطمق دو عمری اس مقارب پاسدوے فراروارو سمحہ کی حسنو تدبیق کو فہ فاصم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام وحجر قره لله بالحج جاء ستي هجيي قره اله مكه من عمره الى غد القران ي احرام ديتا الحج صادم رنا امر فدي कुमार مدال النبي صلى الله عليه وسلم بقرن نو لك چبلت امر كانوا بقرن بني عامر امنو امر مجليه قرن و تقاول قران افضل قر اله من الحج بذا ملحله حتى ان منهم جميعا منه واجب الاحرام چاہا حلال چیز احرام دوارا لکھئے و ضربانی پاکترک و رضبانی پاہدت تواب میں فقادم تو مکہ تاوانا حائض الزلال مکہ معظمیتا و زموم بیمارا تو دیو جنہا ماتب بالبیت لکہ مسجد تا نواتل دا حیدی سینی نی لما ماتب بالبیت ولی بن اصطفال مروعا لکہ مرتب اگر کہ اگر مجید تا بہر دا چونکہ مرتب تا فضیبان دیو جنہ دی, دی, دی سینی لما تو بالمیت والا بین السفاور ماتو اپنا تو بین السفاور وانسان ممن اقرراؤں کچھا کوتو ذارکی لنبی سر سر معاشقاتو سنبیر سانتا وقالا ترجمت الباب قالا انکزیراسکی وانتشتی واہلی بالحج ودائل عمرہ وصفراخ پر سر گمنت کا پر سر احرامت الحج ونو اذا حج وبریک دا عمرہ لانقبالتو باب منققتو کیفتو حل الحاج مقام ترجمت مالو ناظرین جو سے گران لے پڑے انہوں نے سر وصالہ معلوم نہیں ہے وہکے نے چیکم لکھیا ہوا ہے گنوا دے بیچ بس کر کے نا نامقامت کر جمعے اے بندہ ہے الحال نے فتا درنگ بہ حرام ساری هایدان فتا درکان و یان و یان کو راؤں دا کنای دا گوسنا انقاذ الرات امتشاء دا کنای دا گوسنا سب دے تنسیخ نہیں کرے پتہ جابن ہو برات کی کی ایک اجوجرہ متذکرکہ یہ عالم سینہ چدا میں بھارت دے دو گسر اللہ کا تنسی سجگن ہو رات موجود ہے اسم کی تصری حاصل تر کہ فد احرام دا حائزیدار ہے وداما اداما حضور کی پڑھی کے فد بار جسربوس پڑھی او دا من دیکھو بے ابو سرم کی میں احرام دا حج تڑی عمرہ چکم کھلاوا فریدی ودا نہ حد بال حج ودا العمرہ دا کہ یہ حد الحج یا تصری و یا تشد ثم حد بال حج و یا اد العمرہ اباانو کي ڏسيو نيڪيت پهات دريمه ان کي نيالاته جي ڪري خبالتو ادا خلو ٿو لڳلا يها गोष्ट ۾ وڪرو ٿاو 15 وتا ۽ حاجا فار مڪرلو عمره ۾ پري ٿو ان مان چي دار افس عمره ۾ ڪريوا دائع عمره جو من اندر افاض حج کي منه ڪدا ڪاري ٿو حنا فين عمره نو ادا شي دائع اظال <سؤال> کو فرمان اخیری حضرت حجہ کلچ منگلا کا حجرا سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن دی شکایت کو کر گنور رات گرا دی یا سمرا کو باہوں نے پلا شکایت ان کو چر عمرہ سے بھی نے میں شکایت سے اور جمرا سے بھی نے بھی دس والے شکایت کر وہ جس عمرہ پشے لگا وجہ کی ار سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن البس جمعران بکر الالتنمہ ذمر مشت احرم کو میقات دل عمرہ او اور تنسی کی, کی با دا ثم حلوا لا حلالتوا ثم طافوا طواف الاخره ان الذين عمروا ثم طافوا طواف تواف وثوابه تواب انہیں ثواب اور سایہ نظر میں شامل ہے تواب کو جو تواب یہاں کر بعد ان رجاؤں میں منا کر جو میں نادار مکے ثواب اور ان عمرہ ادا ثواب اور سایہ کی او سا او سا ان متمتعین گزر ثواب اور گزر سایہ ہوگا عمل الذين جمع الحج والعمره فاعنما طابوا طواف واحدہ ہم کا سامنے قائلینوں جمع الحج قائلینوں امام کا سن چھ نی مکہ میں حج عمرہ کے آخر میں تے کر اینما تا توف ما عدا غسل <تصال> دی توف کو ہم اس میں سراب دی لے مکہ ہم واحد تواب واحد نے اور قاف میں داخل واحد دو مرتبہ کہنے پر کہا دہ کہ بنا ف دیر وقت انما تابوا ثوابكم واهلا او ما بحن فرحمت ذکر کی چپا کارن با ثواب ہیں جی یہ وہ ثواب لنمراد ہیں ثواب للحج دارین سایہ ہیں جی یہ سایہ لنمراد ہیں سایہ الحج او داما دلیل استلال بکر روادما نے مروی ہے دار ابن نوح نا عبد الله ابن اسود انہوں محمد بن حسن حسین نا عبد الله بن لاری نیت تکان کے فتا کو طواف نے وصالات ہیں اب یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگل نبی صاحب دار کی کا کے چاری تو اپ دو سائیں کرے دار منقول خدا بر اتفاق موال دے دا حدیث انما تاب تو فائدہ بالاتفاق موال ور کمال شن بن سیکے نے خدا مار بھی چنے پیرا سن نور ہو اور ثابت کہ حدیث کہ تعالی نہیں ہو کو مریدین کو کہا اگر تمہیں اتی ہو تو علیہ السلام فتور رمضان حج باندھنا ہے میں کہجی کروں تقادمہ مکہ قتل اربع خانون من ذی الحجہ فتف و بیت صابر صفا والمراولم یحلہ اذان کے نور صابوں کونر سوایت کی چپت نور رمضان ذی الحجہ تراورش نبی علیہ السلام ثواب عمرہ اور اسا متلا نور خاوان کرلا نم پدیما ثابت چٹور صابوں توف جہاتم کریں بیدم ثابت چٹور صابو توف میدان کر ذکر سچن دادری توفات بر اتفاق ہمیں کچھ ریزدہ ظاہر بان حمل کے ذریعے سکھی جیسا ہے تو ہر خود رواح سے مخاربت رہا ہے انما تاز قواب پر واحدہ نتابین ضروری دیں بہر مصدر پانی کچھ ریزدہ ورشی نبیزدہ گر واد سرچ تنسیستے پر صلاح ذریع توافوں نے بانے نور صاحبوں نے پارا یہ وہ توافی قدوم دیں یہ در اکڑو در این توافی زہرد پر اسم در حجی پانی اور در این توافی مدع پر اسم در حجی پ ان آتافو توافم واحدا تواف قدی تواف پرزی یو توافوں ان حصار پا تواف پرزی کی دے مطلب تواف چنو مطلب تواف کی ان حصار جنبیہ خلصی کی انہم چکم پرزی توافو نغیوو چکم رکن دا حجو اگر اول تواف پر تواف قدوم سنت دے اگر اگر اگر تواف آگر تواف بیدار و غو عجب دے کم چر رکن دا حج دے نغیو تواف پرزیت دے حاصل دا چھ متمتعینو او کم چقائن علی فرض ثواب جو کرے او سایو کرے او وہ ہمارے داخل فرض کی نماولت ہے متکنا انما ثوابو نا ولتابو واحد ظاہر کا تاویل احناف داوین دار گئی انما ثوابو ثوابا واحدا واحد تام نصرے فرق بین توافی لعمرہ و توافی لحج اور بین سائل عمرہ و سائل حج فرنوشی او شانسی غجہ کر انما طاب توافین کل واحد منہما یا انما تاف توافوں واحدہ شکرک رشرف ما بین توافین و دحج او دحج او دمارے کے تواف دوسائی او دحج او دمارے کے دلی محاب اولا اذا منقول دیدو مولانا محمود حسن تیوب انما طاب تواف واحدہ لدتحلیل اگر جکم دہ تحلیل طواف نواو کو اس کو لگا تحلیل احرام نے طواف ذیل کا در ہے۔ انما طاب طواف واحد علی تحلیل تک مسابت طواف تحلیل نورا بن پائے طواف تحلیل پلاؤ تو فرغلہ چہ طواف زیارتو احد منهم جميعا لبتروی روایت فاحد منهم دغت دلیل لو کینہ دی تعویض فاحد منهم سب سے ذکر کی زیادت فاحد منهم اجمعان دیو مرنا محمد حسین دی بڑی مہارازی اینما متا بو تابم احل اد التحلیل اگر کم ثواب للتحلیل و غیر ثواب کذا لب متمتین تغری تحلیل گو یو تواب للتحلیل احرام العمره نیم ثواب للتحلیل احرام الحج کذا غیر احرام یو احرام العمره و داغین التحلیل کو کا اول ثواب سرا السلام او می احرام الحج داغی التحلیل به پرش فتوای رسرا داغی او ذا قائلین یو ثواب للتحلیل طردا یو ثواب انما طواف تواب واحد انسب بجذور كه ازلاب الجنن تعبیر होतो اینه نگی دعوته جیبی تایید هرش کنه ان اب ذاته اینه انما طواف تواب واحد ان تا بس از استاب الجنن كه ازلاب الجنن تواب واحد طواف دي تا تواب التحلیل و طواف خلاص متمتین دارو دو ثواب دا التحلیل يو طواف التحلیل اح من احرام الحج دهن من حاجه تمام گا ناشم نشر ندیشن ندی سر